ہزار آپ قریب آ جائیں سامنے آ جائیں و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب على سعید المسلیم نبینہ محمد انہیہ بھی اجمائین امن تباہ بحسان الدین اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قهو قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله تبارك وتعالى نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت یعنی اپنی سنت اور قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیم دیں اور ان کے ظاہری اور باطنی صفائی کریں ان کے ظاہر کو بھی پاک و صاف کریں اور ان کے باطن کو بھی دل کو بھی عقیدے کو بھی ذہن و دماغ کو بھی پاک و صاف کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بتایا گیا اور ایک اہم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے سکھانے کے تعلق سے بیان فرمائی میور دلہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو دین سیکھنا دین کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنا یہ بہت بڑی بھلائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سادت مند اور خوش نصیب بنایا ہے کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں جمع فرما دیا اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق قطع فرمائی دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے دوسرے ثابت قدم رکھے کہ علم دین سیکھنے میں ہم لگے رہیں جمے رہیں شیطان بہکانے نہ پائے تیسری بات یہ ہے کہ جو علم سیکھیں اس پر عمل کریں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق قطع فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے ان کو یاد کرتے ہیں ان کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کر لیتے تب اگلی دوسری دشایتیں سیکھتے دین اس طرح سے انہوں نے سیکھا اللہ تعالی فرماتا ہے کلحال و الدین اللہ علمون کہہ دیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یہ کام جو آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں حدیث کا علم حدیث کی معلومات اس کا ترجمہ معنی اور مفہوم سمجھنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اسی طرح سے مسجد میں جمع جمع ہو کر کے مسجد نبی بھی مسجد نبی ہی ان کی درسگاہ تھی وہیں دین سیکھتے تھے اصحاب صفا ایک وہیں پر رہتے تھے وہیں کھاتے پیتے تھے وہی ان کا آ, ان کا ان کی قیام گاہ اور وہی ان کی درس گاہ تھی حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالی عل انہیں لوگوں میں سے ہے تو آج ہم جس کتاب کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام بلوگ المرام یہ حدیث کی منتخب حدیثوں کی ایک کتاب ہے جس کو حافظ ابن حجر ال رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی مختلف کتابوں سے مختلف مسائل پر حدیثیں اس کتاب کے اندر مختصر طور پر جمع کر دی تاکہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے پہلے دین کی اہم اہم باتیں حدیث کی اہم اہم باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں اس طرح کی اردو ترجمہ اور شرح کے ساتھ اس طرح کی دو جلدیں لیکن اگر بلوغ المرام اصل میں آپ اگر دیکھیں گے تو اس کتاب کے اس کتاب کی آدھی زخامت ہے جو عربی میں ہے آدھی اس کتاب کی آدھی کے برابر ہوگی لمبی تفریحیں مختصر طور پر ایک طالب علم بلوغ المرام کو یاد کر لے ذہن میں بیٹھا لے دین کی تقریبا ساری باتیں اس میں آ جائیں گے اور اسے معلوم ہو جائیں گے پھر حدیف کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں اسی وجہ سے مدارس عربیہ میں اہل حدیث اور سلفی مدارس میں بالخصوص حدیث کی یہ کتاب سب سے پہلی کتاب ہوتی ہے ایک طالب علم کو جب اس کے اندر عربی سمجھنے کی سوج بوج ہو جاتی ہے تو اسے اس کتاب کو ایک سال تک پڑھایا جاتا ہے بہرحال حدیث کی یہ مختصر کتاب ہے جس کے جس کا معنی میں پہلے بتا دوں پھر مولف کا نام بتاؤں گا بلو المرام مرام بلا گائے کو مانے ہوتا ہے پانا حاصل کر لینا بلا گائے اب کو ہوتا ہے پہنچ جانا بالغ کو بالغ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اب سننے رشد کو پہنچ گیا ہے اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے جس عمر میں اس کے اوپر احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں تو بلوغ مانے کیا ہوتا ہے حاصل کرنا پا لینا المرام مانے کیا ہوتا ہے رام یوم مانے ہوتا ہے قصد کرنا المرام مانے ہوتا ہے مقصد بلوغ المرام کا مطلب کیا ہو گیا مقصد کا کو حاصل کرنا مقصد کو پا لینا جو شخص اس کتاب کو پڑھ لے گا دینی مقصد کو وہ حاصل کر لے گا پا لے گا یقیناً اس کتاب کی اہمیت اس کے عنوان سے واضح حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں اس کتاب بلکہ اس کتاب کے اندر موجود حدیثوں کو جمع کرنے والے انہوں نے کیا کیا ہے اس حدیث اس کتاب کو حدیثیں مثال کے طور پر طہارت سے متعلق حدیث کی مختلف کتابوں سے تہارت سے متعلق اہم اہم حدیثوں کو اس میں جمع کر دیا ہے کتاب الطہارہ لکھ دیا ہے باب المیاہ لکھ دیا ہے پھر کتاب الوضو لکھ دیا ہے وضو وضو کی کتاب اور پھر بسم اللہ اور پھر وضو کا طریقہ وغیرہ وغیرہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی خاص چیز نہیں نقل کی ہے بس جہاں سے حدیث نقل کی ہے جہاں سے حدیث نقل کی ہے کہ یہ کتاب اس کتاب میں جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے کس حدیث کی کتاب ہے کس کتاب سے حدیث کی کس کتاب سے حدیث نقل کی ہے اس کا حوالہ دے دیا ہے اور انہوں نے اس کتاب کی شرح نہیں کی پھر اللہ تبارک نے ان کی اس کتاب کو شرف قبولیت بخشا اور حدیث کی مختصر کتابوں میں اس کتاب کو وہ مقام حاصل ہے کہ اسے امت نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور تقریباً اس کی میری معلومات کے حساب سے آٹھ دس اردو اور کیا کہتے ہیں عربی ملا کر کے آٹھ دس شرح ہوں گی اس کی یعنی اس کتاب کی شرح لکھنے والوں نے تقریباً آٹھ دس کتابیں لکھی مختلف ناموں سے سب السلام شرح ہے اس کی تحصیل الالمام ہے اس کی شرح اور اسی طرح سے مختلف علماء نے اردو میں اور مختلف زبانوں میں عربی میں اس کی شرح لکھی ہے حافظ ابن حضر کا مختصر تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ابن علی ابن محمد ابن علی ابن محمود ابن احمد ابن حجر ہے یعنی کئی پشتوں کے بعد ان کے دادا کا نام کیا ہے حجر ہے تو یہ ابن حجر کے نام سے مشہور ہیں نام ان کا کیا ہے احمد ہے ان کے والد کے نام علی ہے اور یہ عربی خاندان سے ہیں کنانا مغر اور کنانہ خاندان سے ہے عربی یعنی اسماعیل علیہ السلام السلام کا جو خاندان ہے اس اس سے یہ ملتے جلتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آگے جا کر کے یہ مل جاتے ہیں لیکن ان کی پیدائش جو ہے وہ مصر میں ہوئی سن سات سو ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہیں بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ نو سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم یاد کر لیا بعض لوگوں نے بارہ سال کی عمر کے بارے میں کہا کہ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اسی طرح سے علم حدیث اور علم سیکھنے کے لیے انہوں نے بچپن ہی سے محنت شروع کی اور علم حدیث سیکھنے کے لیے مختلف شہروں کا مختلف علاقوں کا سفر کیا مکہ کا سفر کیا اور وہاں پر ایک مشہور حافظ حافظ حدیث علامہ عراقی عبدالرحیم الراقی سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور اسی طرح سے فقہ کا علم حاصل کیا ابن الملقن سے اور عز ابن الجماع سے اور اسی طرح سے علم دین سیکھنے کے لیے شام حجاز یمن وغیرہ کا سفر کیا فلسطین کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کی اور وہاں کے علماء سے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھر علم, علم حدیث میں یہ اتنے پختہ ہو گئے اتنے ماہر ہو گئے کہ حدیث کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتاب نہ ہو حدیث کا کوئی فن ایسا نہیں ہے حدیث کا جب فن آپ دیکھیں گے تو ہمیں سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس حدیف ایک ہی فن ہے نہیں حدیث کے اندر کئی فن اور کئی, کئی سبجیکٹ آتے ہیں حدیث میں کئی سبجیکٹ اور کئی فن آتے ہیں ایک تو شروع حدیث ایک تو حدیث کی شرح حدیث کی شرح میں حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے مشہور حدیث کی شرح لکھی ہے اور وہ بھی کس کتاب کی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے جسے امت فتح الباری کے نام سے جانتی ہے فتح الباری جیسی شرح نہیں لکھی گئی یوں تو فتح الباری یہ صحیح بخاری کی شرح بہت سارے علماء نے کی حافظ عراقی حافظ ابن راجب الحمبلی کی کتاب اسی نام سے فتح الباری کے نام سے اسی طرح سے اور بہت سارے علماء نے امدت القاری ملا علی علامہ عینی نے عمدت القاری کتاب لکھی ہے حنفیہ عالم ہے اور اسی طرح سے بہت سارے علماء نے اس کتاب کی صحیح البخاری کی شرح لکھی لیکن علماء اور طلب علم میں جانتے ہیں کہ بخاری کی شرح قت الباری جیسی شرح نہیں لکھی گئی اسی وجہ سے جب لوگوں نے علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین یمن کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بہت ساری کتابیں بہت ساری شرح ان کی ہیں ان سے جب کہا گیا کہ صحیح بخاری کی شرح آپ لکھیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کیا فرمایا کہ لا حجرتہ بادل فتح لا ہجرتا بادل فتح انہوں نے لوگوں کو اشارے میں سمجھا دیا کہ جس طرح سے مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت ختم ہو گئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے فتح الباری بخاری کی شرح لکھے, جانے کے لکھے لکھی جانے کے بعد اب کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں ہے یہ تو شرح میں انہوں نے حافظ ابن نظر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عمدہ کتاب حدیث کی شرح میں لکھی جسے حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے موسو الحدیث کہا جاتا ہے حدیث کا یہ موسوعہ ہے عربی میں انسائکلو پیڈیا کو کیا کہتے ہیں موسوعہ کہتے ہیں کچھ علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں اور کاش کہ آپ لوگوں کو عربی کا علم ہوتا اور ہم لوگوں کو جو عربی کا علم ہے کاش کے اللہ تبارک مطالعہ ہم سب ہم کو علماء دین کو پڑھنے کی توفیق قطع فرماتا علماء ایسی سی کتابیں لکھ گئے ہیں کہ اگر اچھی طرح سے ان کو پڑھ لیا جائے تفسیر میں اگر اچھی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی شرح تفسیر ابن کثیر پڑھ لی جائے شروح احادیث میں اگر صحیح بخاری پڑھ لی جائے فتوا اور مسئلے مسائل میں اگر فتویٰ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین ان اللہ تبارک مطالعہ ایک عالم دین کو معلوم ہو جائے تین دین کی وسعت کا اس کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا وسیع علم ہو جائے گا اس کا اس کا اس کا علم بڑا وسیع ہو جائے گا تو انہی میں سے حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری ہے اسی طرح سے حدیث میں ایک فن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا بہت اہم فن ہے جسے کہتے ہیں مصطلح جسے کیا کہتے ہیں مصطلح حدیث کی اصطلاحات اور حدیث کے قانون اور معنی اور مطلب اور اس کے مستق انگلش میں ٹرمنالوجی کہہ لیجئے آپ کہ ایک ایک چیز اس پر کتاب ہے اسی طرح سے راویوں سے متعلق حدیث کی جو روایت کرنے والے راوی ہیں صحابہ کرام سے لے کر کے صحابہ کرام سے لے کر کے تابے تباہ تابعین جو بھی روا کے حدیث ہیں خاص کر کے قطب مسرد احمد وغیرہ کے جو صحیح بخاری صحیح مسلم سلنس ابوداؤد ترمزی ابن ماجا بسرد احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے جو روایت کرنے والے ہیں ان پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کئی کتابیں تحریب التحیب تقریب ال لسان المیزان اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ کی جو ہے جرخ و تعداد کے تعلق سے بھی یعنی حدیث کو محدثین کو صحیح اور ضعیف کرنے میں بھی ان کی کتاب موجود ہے جو تراجم کی کتاب ہے اسی طرح سے حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں صحاب کرام کے تعلق سے کتاب تصنی کی ہے ایک بہت مشہور کتاب ان کی ہے الصابہ فی تمیز صحابہ الصحابہ فی تمیز صحابہ کے نام سے صاحب کرام پر کہ کون صحابی ہے اور کون صحابی نہیں ہے کتنے صحابہ ہیں ان سب کا مختصر طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے اسی طرح سے ایک فن اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ بعض حدیث کی بعض کتابیں جن میں جو حدیث کے موضوع پر نہیں ہیں جو حدیث کے موضوع پر نہیں ہیں لیکن مسئلے مسائل فقہ کے موضوع پر ہیں ان مولفین نے حدیثوں کو ذکر کیا ہے جیسے وضو ہو گیا نماز اور زکوۃ حج وغیرہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر پائی جانے والی حدیث کی... کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث کہاں پائی جا رہی ہے کن کن جو ہے محدثین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور پھر اس حدیث کا درجہ کیا ہے مشہور کتاب الہدایہ ہے جو فقہ حنفی پر یہ مشہور کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے اندر جو حدیثیں لکھی گئی ہیں نقل کی گئی ہیں ان کی تخریج کی ہے تخریج کا مطلب یہ بتانا کہ یہ حدیث جو اس میں اس کتاب میں جو ہے صاحب ہدایا نے امام مرغی نانی نے جو اس کتاب کے اندر جو حدیث نقل کی ہے یہ حدیث کہاں سے نقل کی ہے کیونکہ جب فکر پر کتابیں کوئی لکھی جاتی ہیں کوئی کتاب لکھی جاتی ہیں تو کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں والے یا فقی جو ہوتا ہے بس حدیث کو مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہے بس اس ان نقل کرتا ہے کہ حدیث بخاری میں ہے یا صحیح بخا... کس کیا... کتاب کے اندر سن ابی داؤت کے اندر کس کتاب کے اندر وہ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے مختصر طور پر اشارہ کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے الہدایہ کی حدیث پر حدیث کے اندر پائی جانے والی حدیث کی تخریج کیا ہے یعنی اس کا پورا پورا حوالہ دیا ہے اور اس کا درجہ بھی مقرر کیا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے اب فی تخریج احادیث احادیط تو معلومات کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ اس پر بھی ان کی شخصیت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے فن حدیث پر ہر میں ہر فن پر کتابیں لکھی ہیں اور بڑی عمدہ کتابیں لکھی ہیں اپنے فن کی بڑی عمدہ کتابیں بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنے اپنے فن پر جو کتابیں لکھی ہیں چوٹی کی کتاب اور بڑی عمدہ اور اعلی قسم کی کتاب لکھی ہے تو اس میں سارے لوگ سارے علماء حافظ ابن حجر خاص کر کے محدثین اور علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اگر کوئی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے تو حافظ نظر رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے فائدہ اٹھائے بغیر جو ہے اس کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے فقیر رہے گا محتاج رہے گا بغیر ان کی کتابوں کے جیسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کو صحیح اور ضعیف سمجھنے کے لیے آج کے دور میں پرانے علماء کے ساتھ ساتھ اس وقت کی علماء اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ انہوں نے حدیث میں وہ کام کیا ہے کہ سارے علماء اس وقت کے خاص کر کے حدیث پڑھنے, پڑھنے, پڑھنے پڑھانے والے علماء ان کے علم کے ان کی کتابوں کے محتاج ہیں اسی طرح سے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ عمدہ قسم کے ادیب تھے اور عربی زبان میں ہاں شاعری بھی ان کی بہت بہت ہے اور کیا کہتے ہیں بہت سارے اشعار بھی انہوں نے کہے ہیں اور ان کی وفات سن آٹھ سو باون ہجری میں ہوئی آٹھ سو باون یعنی ایٹ ہنڈریڈ ففٹی ٹو ہجری میں ان کی وفات ہوئی یہ مختصر طور پر حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں تھا اور اسی طرح سے اپنے زمانے میں وہ مصر کے قاضی بھی رہے ہیں اور فتاوی وغیرہ بھی دیا کرتے تھے لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے بس ایک چیز اور ذکر کر دو کہ صحیح بخاری کی شرح انہوں نے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عقیدے کا تعلق اس سے اس کا تعلق کس سے ہے عقیدے سے صحیح بخاری کے اندر جو کتاب التوحید ہے توحید اور عقیدے اور صفات باری تعلی سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں فتح الباری کے اندر امام ابن حجر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا تھوڑا سا راستہ چھوڑا ہے کیسے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی بعض صفات کی انہوں نے تعویل کی ہے اللہ مبارک مطالعہ بعض صفات کی انہوں نے تعویل کی ہے جس پر علماء کی کتابیں موجود ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اس فتح الباری کا تقریباً کافی حد تک مراجہ کروایا علماء سے اور اس پر ایک مختصر سی کتاب بھی لکھی ہے کہ فتح الباری کے اندر عقیدے کے تعلق سے یا اللہ تبارک کے عصمہ اور صفات کے تعلق سے جو ان کی تھوڑی سی تعویل ہے اس کا جگہ جگہ جہاں پر انہوں نے ایسا کیا ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے اسی وجہ سے بعض علماء حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ کو صفات کے بعد میں کیا کہتے ہیں اشعریت ان کے یہاں ہے ایک فرقہ ہے جو اشعری فرقہ کہلاتا ہے اشعری فرقہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں تعویل کرتا ہے تعویل کا مطلب پہلے سنت وال جماعت کا منہج اور طریقہ منہج اور, اور طریقہ صفات کے بعد میں کیا ہے اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے بعد میں صفت خوبی کمال قدرت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنے کی بولنے کی رحمت کرنے کی غصہ ہونے کی اسی طرح سے اللہ کی رحمت ہے دینے کی ہنسنے کی یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اسی طرح سے وجہ ہے ید ہے عین ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات میں اہل سنت والجماعت کا منہج اور طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں کیسے تین چار قید کے ساتھ تین چار چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ بلا تعطیل یعنی انکار نہیں کرتے بلا تکیف یا من تکیف منغیر تعطیل من غیر تکیف تکیف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کسی صفت کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہستا ہے ایسے بولتا ہے ایسے غصہ ہوتا ہے یا ایسے اللہ تبارک مطالعہ سماج دنیا پر نازل ہوتا ہے ہا اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے اسی طرح سے تحریف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اس میں اور کسی نام کی تحریف نہ لفظی تحریف کرتے ہیں نہ مانوی تحریف کرتے ہیں تحریف کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے چینج کر دینا معنی کچھ ہے نہ لفظی تحریف کرتے ہیں نہ مانوی تحریف لفظی تحریف کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا الرحمان العرش اس طوا کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا مستوی کا لفظ عربی زبان میں معلوم ہے مستوی کا مطلب عربی زبان میں اردو ترجمہ اردو, اردو میں ترجمہ جیسے آپ کہیں جسے آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر پہنچ قائم ہو گیا یا اس لفظ کا استعمال قرآن کریم کی صورت میں ہے لتس تبو الگ یعنی جانوروں کے بارے میں کہا کہ جب تم جانوروں کے پیٹھوں پر تم سوار ہو جاؤ تو استوا کا مطلب قرآن میں جو ہے وہ سوار ہونے کے معنی میں عرش پر قائم ہو جانے کے ہیں تو استوا کا مطلب استوا ہے عربی زبان میں لفظ معلوم ہے گمراہ کو نے کیا اس کو لفظی طور پر چینج کر دیا کیسے یہ کہا کہ استولا کے معنی میں ہے استوا کس معنی میں ہے استولا کے معنی میں ہے یعنی استولا کا مطلب کیا ہوتا ہے غالب آ جانا کسی چیز پر غلبہ حاصل کر لینا تک ترجمہ کیا ہو جائے گا مطلب کیا ہو جائے گا کہ گویا کے نعوذ اللہ من ذالک استولا کے اعتبار سے مفہوم کیا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک مطالعہ پہلے عرش کے عرش اللہ تبارک وطالعہ کے کنٹرول میں پہلے نہیں تھا پھر اللہ تبارک مطالعہ اس پر کیا ہو گیا غالب آ گیا اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے غلط ہے یہ کیا ہوئی لفظی تحریف اور مانوی تحریف کیا ہے مانوی تحریف یہ بدل دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ید کا لفظ قرآن میں آیا ہے بلیہ دسال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرتا ہے بندوں کو دیتا ہے عطا کرتا ہے تو گبراہ لوگوں نے کیا کیا گبراہ فرقوں نے کیا کیا کہ اس کی تعویل کر دی معنی میں مانوی اعتبار سے اس کی تحریر کر دی کہ ید سے مراد جو ہے طاقت اور قوت ہے تو حافظ ابن حضر رحمت اللہ سے اس مسئلے میں اس مسئلے میں اللہ تبارک کو معاف فرمائے ہاں کہ اس مسئلے میں انہوں نے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی بات صفات کی تعویل کی ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل کوئی آ کر کی یہ نہ کہیں کہ تم لوگ جو حافظ ابن حضر کا بہت نام لیتے ہو دیکھو انہوں نے فتح الباری کی شرح میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی یہ تعویل کی ہے ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے کسی سے غلطی ہو سکتی ہے اگر غلطی اس کی ہو گئی تو اس کی تصحیح کر دی جائے بتا دیا جائے امت کو آگاہ کر دیا جائے تک کہ ہاں ان سے یہ غلطی ہو گئی اسی وجہ سے بعض علماء نے صحیح البخاری کی کتاب التوحید کی الگ سے شرح لکھی ہے ایک سعودی عالم ہی ہے کتاب شرح کتاب ال توحید بخاری کے نام سے دو جلدوں میں اتنی موٹی موٹی جو ہے دو جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے آج سے کوئی پانچ چھ سات سال پہلے وہ یہاں تشریف لائے تھے ہم لوگوں نے اسے کچھ فائدہ اٹھایا تھا دا سنٹر میں آئے تھے نام کا اتفاق سے نہیں یاد ہے تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کچھ کہیں کہیں حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ سے اس تعلق سے ہاں غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے تو حافظ ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ مختصر معلومات تھی اب ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور افسوس کے آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں شکیل بھائی لے کے آئے انعام میں تو نہیں لکھتا کتابیں دیکھیں یہ کتاب لے کے آئے یہ کتاب اردو والی لے لیں تاکہ کم از کم ہم جو پڑھائیں کچھ اس میں آپ کو ہاں سمجھ میں بات آئے اس کتاب کی شاید انگلش شرح بھی ہے انگلش میں بھی اس کی شرح موجود ہے وہی ہے وہی ہے اس کا فرق تو بسم اللہ سے انہوں نے کتاب کا آغاز کیا ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی اتباع کرتے ہوئے عام طور سے اور صحیح بخاری کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے وہاں پر الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیہ سید المسلم سے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کیا ہے پھر اس کے بعد الحمد اس میں الحمد اللہ علیہ نے عام واحر قدیمن حدیفہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کی تمام نئی پرانی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر نیام ہو نعمت کی جمع ہے حمد مانے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم دمانے کیا ہوتا ہے تعریف اور اس, اس لفظ کا استعمال بار بار ہوا ہے ہم شکر کے معنی میں اور حمد شکر سے تھوڑا سا خاص ہے وہ عام ہے نعمت نیام ہی نعمت کی جمع نیام آتی ہے اب ظاہرہ ظاہر الباطرہ پوشیدہ بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ہاں نعمتیں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو باطنی نعمتیں اپنے جسم انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے غور کریں کہ کتنی باطنی نعمتیں اسی طرح سے کچھ نعمتیں اللہ تعالی کی پہلے سے چلی آ رہی ہیں کچھ نئی نئی نعمتیں اللہ تعالی کی ہم کو مل رہی ہیں آج کی قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی سب नहीं ہاں? नहीं نعمت نہیں, نعمت ہے, نئی نعمتیں سب نعمتیں کس کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے بعد ہم کے بعد وہ والسلام وسلام اللہ نبی و محمد صلی اللہ علیہ وصحب ہی نصرت سیر حفاظ کیا اور سلاۃ و سلام نازل ہو سلام سلامتی کے معنی میں ہے اور سلاد کے معنی کیا ہے سلاد کے کئی معنی ہوتے ہیں سلاد کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں دعا کے ہوتے سلاد کے معنی ہوتے ہیں نماز کے جو مشہور ہے سلاد کے معنی ہوتے ہیں رحمت کے ہوتے سلاد کے معنی نعمت کے ہوتے ہیں. یہ سب معنی سلاد کے آتے ہیں تو سلاد و سلام نازل ہو تو یہاں پر کس معنی میں ہے رحمت کے معنی میں ہے اللہ تعالی کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال گھر والوں پر اور آپ کے وصحبی ہی اور آپ کے ساتھیوں پر صحابہ پر صحب معنی ہوتا ہے صاحب کی جمع صاحب ہے اور صاحب کس کو کہتے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں صحابی کی تعریف کسی کو معلوم ہے جی بولیے پوری اچھی تاریخ بولیے جی ہاں جی جی جی جی جی دو آدمیوں نے مل کر کے جواب مکمل کیا नहीं नहीं صحابی اس کو کہا جاتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں ملاقات کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اگر نابینا ہے تو اس لیے ملاقات کی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو وفات ہوئی ہو اس میں ایک دو باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی رہا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی ہو تو وہ صحابی سمجھا جائے گا نہیں, نہیں سمجھا جائے گا اگر کسی نے کفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایمان لے آیا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات تو کی لیکن مرتد ہو گیا وہ شخص تو اس کو صحابی کہا جائے گا نہیں ایک مسئلہ اس بیچ میں ہے اور آتا ہے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی پھر کسی وجہ سے ایمان سے وہ آدمی پھر گیا پھر پھر ایمان لا کر کے اس کی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جائے گا ٹھیک تو صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جس عنوان پر کل آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا تو سلا تو السلام نازل ہو رحمت نازل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر جنہوں نے بڑی محنت جافشانی اور تندہی یا تندی کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کی مدد کیا کہ کی نہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا اور اللہ کے دین کی مدد کی انہوں نے ان کے اوپر رحمت نازل ہوں وہ اللہ اہم اور صاحب اکرام کے شاگردوں پر جن کو کیا کہا جاتا ہے تابعین کہا جاتا ہے الدین ورث العلم جو صاحب اکرام کے علم کے وارث ہوئے ولعلما ورثت المبیا ایک حدیث ساتھ ہی ساتھ پیش کر دی انہوں نے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں مکمل حدیث کس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نو ماشر المبیا لالو رس ماں ترک نہ اور اسی کا ٹکڑا غالباً ہے کہ انما العلماء رسط الانبیاء کہ ہم انبیاء کسی کو اپنے اپنے مال کا اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں. یعنی امبیا کے مال اور جائیداد کا کوئی وارث ان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء کرام جو چھوڑ کر کے گئے وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے ہاں وہ ان نما ور نے اور انبیاء نے لوگوں کو علم کا وارث بنایا تو علماء جو ہے یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں لہذا بھائیوں اس علم کے جاننے سیکھنے سکھانے والوں کی صحبت میں رہیں ان سے محبت کریں ان سے علم دین سیکھیں یہ بڑی بڑے ہی شرف کی بات ہے آگے انہوں نے کہا کہ اکرم بہم وارثن و مروسا کہ کیا ہی اچھے وارث ہیں اور کیا ہی اچھی چیز انہوں نے وراثت میں حاصل کی ہے کیا ہی اچھی چیز پائی ہے آگے کہہ رہے ہیں حافظ حضر رحمۃ اللہ علیہ کہ کہہ رہے ہیں اماں بات کے بعد یہ مختصر ہے فہادہ مختصر یہ کتاب مختصر کتاب ہے جن کے جس کے اندر شرعی احکام سے متعلق حدیثیں میں نے جمع کی ہیں شرعی احکام کی جو اصولی اور بنیادی حدیثیں ہیں میں نے ان کو اس کتاب میں جمع کر دی جو شخص اس کتاب کو حاصل کر لے گا حفظ کر لے گا وہ اپنے وقت کا بڑا ماہر اور بڑا اچھا عالم ہوگا اور آپ کو میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ جنہیں اللہ تبارک و نے اس مملکہ کا مفتی عام کا منصب بتا فرمایا تھا انہیں یہ کتاب بلوغ المرام پوری یاد پوری یاد اور اسی سے وہ کوئی کوئی کوئی فتوا پوچھتا تھا تو عموماً یہ گویا کہ انہوں نے اس کتاب کو انہوں نے ایک بنیاد بنائی بنایا ہوا تھا کہ اس کتاب کو اگر کوئی یاد کر لے تو تہارت سلاد زکوت حج صوم اور کیا کہتے تجارت کے معاملات اس طرح کے سارے معاملات تقریبا حافظ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا جو شخص اس کو یاد کر لے گا وہ اپنے زمانے کے اپنے ساتھیوں میں سب سے ماہر عالم دین ہوگا اللہ تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے اسی طرح سے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس سے کوئی طالب علم اور کوئی عالم بے نیاز نہیں ہو سکتا یقیناً اس کتاب کو اس کتاب کے اندر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور حدیث سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا مختصر طور پر انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ میں نے ہر حدیث نقل کرنے کے بعد حدیث کو جو نقل کیا ہے وہ راوی یعنی صحابی کے نام سے حدیث نقل کیا ہے صحابی سے پہلے جتنے راوی ہوتے ہیں اور راوی ہیں ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا جس کتاب سے اس کو نقل کیا صرف وہاں سے صحابی کا نام لے لیا اور اس کے بعد جہاں سے یا جن جن کتابوں کے اندر حدیث کی جن جن کتابوں کے اندر یا خصوصاً انہوں نے سات حدیث کی سات کتابوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے اس کتاب کے لیے حدیث کی سات کتابوں سے حدیثیں اس میں جمع کی ہیں کون سی سات کتابیں مشہور چھ کتابیں تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہیں کون سی کتابیں ہیں سی بخاری سہی مسلم اور سونن اربا سونن اربا سونن ترمزی سونن بداو سنن ابن ماجھا اور یہ مسرت امام احمد یہ سات کتاب ان سات کتابوں کو بنیاد بنا ہے یہ اور بات ہے کہ اور بھی بعض حدیث کی کتابوں سے اس میں نقل کی ہے حدیث لیکن زیادہ تر حدیث ہیں جو ہے انہوں نے انہی ساتھ کتابوں سے نقل کی ہے جس کے لیے کے انہوں نے جو ہے ایک خاص اصطلاح بتائی ہے کہیں کہیں حدیث نقل کرنے کے بعد ہاں کہ سب کا نام ساتوں لوگوں کا نام ذکر کیا جائے گا تو پھر وقت بھی لگے گا کتاب بھی موٹی ہو جائے گی یاد بھی کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں روا حصباح رواہوں کا مطلب روایت کیا روای معنی کیا ہوتا ہے نقل کرنا بیان کرنا عربی زبان میں عربی زبان میں حدیث سے ہٹ کر کے روایا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ ناولوں کو روایا کہتے ہیں تو روای معنی کیا ہوتا ہے نقل کرنا بیان کرنا اسی سے لفظ راوی ہے فیلے اس میں فائل کا سے وہ ہے اس میں فائل ہے راوی روا یروی سے روا ماں نے روایت کیا یروی ماں نے روایت کرتا ہے اور راوی روایت کرنے والا مروی جو چیز روایت کی جائے اسی اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بعض علماء اپنی تقریروں میں کہتے ہیں یہ ابو رضی اللہ تعالی عل کی مرویات میں سے ہے ابوحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات اتنی ہیں مرویات یہ مروی کی جمع مرویات ہے یعنی جو حدیثیں روایت کی جائیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ رواصبا کہتے ہیں کہ جب میں کہوں روا الصبا تو یہ سمجھو کہ اس سے کون کون مراد ہے وہ سات لوگ ہیں جن کا نام ابھی ذکر کیا کتب یعنی ام سستہ امام مخاری امام مسلم امام ابوداؤد نماجہ اور ترمیدی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے پھر کہا انہوں نے اگر میں کہوں سہوں رواہل تو کون, کون مراد ہے تمام احمد بن حنبل کو چھوڑ کر کے ہاں باتی, باتی سارے لوگ چھ ام اور اگر کہوں میں رواہل خمساہ پانچ لوگوں نے روایت کیا تو اس سے کون لوگ مراد ہیں آ? صحیح بخاری اور صحیح مسلم بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر باقی پانچ یہ خاص ان کی اصطلاح انہوں نے بتایا تاکہ طالب علم کو سبنی بات آئے اور کبھی کبھی خمسا کے کی بجائے کیا کہہ دیتے ہیں راہل اربا و احمد کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں راہل اربا یعنی صحیح بخاری صحیح امام بخاری امام مسلم کو چھوڑ کر کے چار اور امام احمد اور جب کہیں رواہل اربا تو اس سے کون لوگ مراد ہیں پہلے تین کو چھوڑ کر کے پہلے تین کون ہے امام احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کو چھوڑ کر کے رواحل اربا سب لوگ آپ لوگ یاد رکھی, رکھیے گا کتاب لے آئیے کتاب لے آئیے آپ لوگ کتاب جب سامنے رہے گی تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہم بھی طالب علم ہیں پڑھنے آئے ہیں کتاب لے کر کے جب بیگ میں کتاب لے کر کے وہاں سے آئیں گے گھر پہ چلیں گے کچھ پڑھیں گے کچھ سنیں گے کچھ ہم پڑھائیں گے کچھ آپ مطالعہ کریں گے تو تھوڑا سا ہاں اچھا لگے گا آ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہاں بس یہ تقریر یا لیکچر ہو رہا ہے کیونکہ ہم کچھ چیزیں اشارہ کریں گے بتائیں گے کچھ انڈر لائن کروائیں گے آپ لوگوں سے کتاب لے کر کے آئیں گے تب صحیح مانوں میں پڑھنے کا مزہ آئے گا اور دلچسپی ہماری اور آپ کی بڑھے گی اسی طرح سے جب کہہ رہا باہر تو باہ سلاسا سے ان کی مراد کون ہے پہلے چار پہلے کون لوگ نہیں تین اور تین کو تین اور اخیر کو چھوڑ کر کے یعنی امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم اور آخری ابن ماجہ کو چھوڑ کر کے یعنی امام ابو داؤد امام تلمیزی اور امام رسی تین لوگ براد ہیں پر اس کو انہوں نے آسانی کے لیے اور متفق علیہ اگر کہیں تو یہ بہت مشہور ہے پورے پوری امت میں مشہور ہے متفق علیہ یہ متفق علیہ کا کی اصطلاح نکالی ہوئی کس کی ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ متفق علیہ کہیں تو بخاری مسلم مراد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر کوئی حدیث میں نقل کروں گا تو گرچہ حدیث اور کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ حدیث کیا ہوگی آ, میں صرف کیا کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم کیونکہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو نقل کر دیا بتا دیا گیا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صحیح حدیث ہے کافی ہے تو اور اس کے علاوہ اگر کو, کوئی کسی کا نام میں ذکر کروں گا تو یہ کیا کہتے ہیں میں وہاں پر ذکر کر دوں گا کہ فلا فلا نے نقل کیا ہے آخر میں کہتے ہیں کہ وسمت بلو گل مرام من ادل احکام شری احکام کے اصل مقصد پانے والی کتاب یہ بلو گل من ادلتل احکام اس کا نام ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم یا کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کو ہمارے لیے وبا... ہمارے لیے وبال نہ بنائے کیا دعا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالی ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے علم وبال کب ہوتا ہے جب آدمی علم کو چھپاتا ہے یا علم پر عمل نہیں کرتا اور ایک وبال اور ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ علم جاننے کے باوجود بھی اسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دوسروں تک نہ پہنچائیں یہ بھی کبھی کبھی وہ بال بن جاتا ہے ہاں حدیث ہے کہ نہیں حدیث کیا ہے کہ اگر تم لوگ امر بالمعروف نہیں کرو گے نہیں منکر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک مطالعہ تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا تو حدیث میں کیا ہے امر بالمعروف نہیں الم ہے آپ کے پاس آپ ہاں کوئی شخص سے غلط انداز سے مضوق کرتا ہے آپ کے پاس علم ہے فرض ہے کہ آپ اس کو بتائیں سکھائیں کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے کوئی نماز غلط پڑھ رہا اٹھک بیٹھک کر رہا ہے فرض ہے کہ آپ اس کو بتائیں تو یہ بھی علم ببال ہو جاتا ہے اور سبحان ہو تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے مطابق ہاں عمل کی توفیق قطع فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے خوش ہو جائے یہ مقدمہ اور صحیح اس کتاب کا تعارف مختصر سا اور اس کتاب کے مولف حافظ ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں مختصر سی معلومات آپ کو دی گئی یہ کتاب, اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں یہ اس کتاب کے اندر ساری باتیں تقریباً موجود ہے آپ اس کو لکھ لیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے اگر کچھ تحریر کر سکے مختصر طور پر تو آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے وعدہ تھا آپ لوگوں سے کہ پینتالیس سے پچاس منٹ تک یہ درس ہوا کرے گا ساڑھے سات سے شروع کیا تھا سات بیس ہو, آٹھ بیس ہو چکے ہیں تو اتنا درس رہے گا اب آپ لوگوں کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ اس انداز پر درس جو ہو رہا ہے مفید ہے آپ لوگوں کے لیے ہاں کچھ اور مشورہ ہوگا تو اس میں آپ لوگ بتائیے گا نو? اور کوشش ہماری ہوگی اور آپ لوگوں کی بھی آہ, آپ لوگوں کا شوق بھی ہمیں چاہیے آپ لوگ دلچسپی آپ لوگ دکھائیں گے تو ہمارے اندر بھی شوق ہو